الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم پانچ تا میں سے آج یہ دوسری تاخرات ہے قیام الل میں پڑھے گئے اکیسویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات سے مت فرمائیں پارے کی ابتدائی اس طرح ہو رہی ہے تنہا ولکر اللہ اکبر مسلمانوں پر جو مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ان کو جن شدید اور حوصلہ شکن حالات سے سادقہ پڑ رہا تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے پہلے کے چار روکو میں سبر اور توکل کی تلقین کی گئی تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مصیبتیں ہمیں گھیر لیں پریشانیاں ہمارا چاروں طرف سے احاطہ کر لیں تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں سے کام لینا چاہیے ایک ہے صبر اور دوسرے توکل اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ اب یہاں سے انہیں تین چیزوں سے مرکب ایک نسخہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نسخہ اب اپناؤ تو دین پر جمے رہنا دین پر ثابت قدم رہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اور دین پر چلنے کے لیے تمہارے راستے ہموار ہو جائیں گے ان تین چیزوں سے جو مرکب کر کے نسخہ دیا گیا وہ تین چیزیں کیا تھیں پہلی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اتلما او ہی لئی کمینل کتاب حکیم کی تلاوت کریے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا یہ ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہو گیا نہیں تلاوت کا مطلب ہے تلا یتلو کا مطلب یہ کے بعد دیگرے آنا یعنی آپ کو مسلسل اس کتاب سے رفت رکھنا ہے برابر اس کتاب کی تلاوت کر رہی ہے تلاوت قرآن دوسری چیز وَاقِمِ نماز قائم کرو اور پھر نماز کا فائدہ بھی بتا دیا گیا کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے ان شہ اول من کر بے شک نماز انسان کو فحشا اور منکر سے روکتی ہے یہ فحشا کیا ہے اور منکر کیا ہے فحشا اور منکر یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو فہشہ کا مطلب ہوتا ہے شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے وہ فحشا ہے اور حکباہ تما حرس کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آئے اس کو من کہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی نماز مسلسل پڑھے نماز کی پابندی کرے تو نماز اسے ان دو چیزوں سے روکتی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی تقبیر تحریمہ تک فوت نہیں ہوتی لیکن ایسے نمازیوں کو دیکھا گیا کہ وہ مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز فہشہ اور منکر سے روکتی ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ نماز کا کام ہے روکنا اب آدمی رکے نہ رکے یہ اس کے اختیار میں ہے بہرحال نماز تو اس کو روکتی ہے جیسے کوئی لڑکا شرارت کر رہا ہو کوئی غلط حرکت کر رہا ہو اور کوئی بڑا بزرگ اسے روکے کہ ایسا کام نہ کر تو بڑا بزرگ اس کو اس خراب کام سے روک رہا ہے اب یہ بچے کا معاملہ ہے چاہے وہ اس خراب عمل سے روکے یا نہ روکے ایک آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے لیکن جیسے رات ہوتی ہے چوری کے لیے نکل جاتا ہے پنج وقتہ نماز یہ مگر چور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نماز کا پابند رہا تو رفتہ رفتہ چوری کی عادت ختم ہو جائے گی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر فینف سے ہی برائیوں سے روکنے کی قوت موجود ہے ایک دن نماز آدمی کے ان برے حرکات سے ضرور اس کو روک دے گی ایک مطلب تو یہ ہے لیکن سب سے بہترین جواب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام اوکلا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی دوا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کہ تین کنڈیشنس نہ پائی جائیں تین شرطیں نہ پائی جائیں دوا کے اثر کرنے کے لیے مؤثر ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ دوا کے اجزا اصلی ہو نقلی نہ ہو اب آدمی نقلی دوا کھاتے بیٹھے گا تو اس کو افاقہ کیسے ہوگا تو دوا کے تمام اجزا اصلی ہو نقلی نہ ہو دوسری شرط خاص مقدار میں خاص خاص اوقات کے اندر برابر دوا استعمال کرے کبھی دوا کھایا کبھی نہیں کھایا کبھی زیادہ کھا لیا کبھی کم کھا لیا تو دوا اچھی طریقے سے اس بیماری پر اثر نہیں کرے گی یہ دوسری شرط ہے کہ خاص مقدار میں خاص خاص اوقات کے اندر پابندی کے ساتھ وہ دوا استعمال کرے یہ سیکنڈ کنڈیشن تھی تھرڈ کنڈیشن کیا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ دوا کھاتا رہے تب تک کوئی ایسی چیز نہ کھائے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو بخار ہے اب اسے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے دوا بھی کھا رہا ہے اور ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے گویا جو دوا وہ استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہیں اگر یہ تین چیزیں پائی گئیں تو وہ دوا آدمی کے اوپر اثر کرے گی ایسے ہی نماز کا حال ہے نماز پورے اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے پابندی کے ساتھ پڑھی جائے اس کے تمام شرائط کے ساتھ اگر نماز ادا کی جائے تو یقیناً نماز فحشا اور منکر سے انسان کو روک دے گی اگر کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر فحشہ اور منکر سے نہیں رک رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں جو آداب ہیں ان شرائط اور آداب کو وہ اچھی طرح برت نہیں رہا ہے اسی وجہ سے نماز کا خاطر خا اثر اس آدمی کی زندگی کے اوپر نہیں ہو رہا ہے تو وہ جو تین چیزوں کا نسخہ تھا ان میں سے پہلی چیز تھی تلاوت قرآن دوسری چیز تھی اقامت سولاد اور تیسری چیز بتائی جا رہی ہے اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو تین چیزیں ہیں اس لیے کہ آدمی برابر تلاوت کرتا رہے گا تو اس کا دل منور ہوگا اس لیے کہ قرآن ایک روشن کتاب ہے نور ہے وہ اگر اس نور سے اس روشنی کے نور کے پاور ہاؤس سے برابر ربت رکھے گا آدمی تو اس کا دل منور ہوگا اور دل منور ہونے کا سمرا اور نتیجہ کیا ہوگا اللہ سے محبت پیدا ہوگی گویا تلاوت قرآن کا نتیجہ اللہ سے محبت اور اگر نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ قرب الہی ہے ایک حدیث قدسی ہے کہ انسان برابر فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں ادا کرتا رہتا ہے اور مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یعنی نمازوں کے ذریعے آدمی کو قرب خدامندی حاصل ہوتی ہے جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا گویا نمازوں کی پابندی کا سمرا اور اس کا نتیجہ قرب اللہ ہے اللہ سے نزدیکی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور ذکر کا فائدہ کیا ہے ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے تب آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اسی وجہ سے آپ چوتھے پارے کے اندر ایک آیت کریمہ دیکھیں گے اس طرح ہے ذکر اللہ فرفر الن <لِذُنُوبِهِم> وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی سے چاہتے دیکھو ذکر پہلے ہے اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت بعد میں ہے اس کا مطلب جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے جب تک دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑے رہے تب تک, تک آدمی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتا لیکن جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے ذکر کرنے سے اس کے دل کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور پھر جب غفلت کے پردے ہٹ جاتے فوراً وہ اپنے گناہوں کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگتا ہے تو تلاوت قرآن اقامت سولاد اور ذکر اللہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں ان تین چیزوں سے مرکب نسخہ جو آدمی استعمال کرے اس کے لیے دین پر استقامت کے لیے راستہ بالکل ہموار ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت اللہ کی راہ میں کبھی کبھی مباحثے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی مناظرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی مجادلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی آدمی بحث کے اوپر اتارو ہو جاتا ہے تو اب کیا کرنا ہے مناظرہ کرو بحث کرو مجادلہ کرو لیکن اس کا ایک طریقہ ہے ولا تجا دلو اہل کتاب اللہ بلتی آسن دیکھو مناظرہ کرتے وقت بحث کرتے وقت مخالف کے تعلق سے ایک بات کا دھیان رکھو کہ اس کے سخت رویے کے جواب میں آپ نرم رویہ اختیار کریں وہ اگر سخت رویہ اختیار کرے بحث میں تو آپ نرم رویہ اختیار کریں اس کے غصے کے جواب میں آپ بردباری پیش کریں فلم پیش کریں اور اس کے شور و شگ شیخوں پکار کے جواب میں آپ انتہائی باوقار گفتگو کے سامنے پیش کریں یہ ہے مجادلے کا طریقہ مناظرے کا طریقہ مباحثے کا طریقہ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی جو آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ امی ہے امی کسے کہتے ال کرو جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ لو البھی لک را یق تک جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس کو کہتے امی ایک بات بتاؤ کوئی آدمی ان پڑھ ہو پڑھا لکھا نہ ہو تو یہ اس کے حق میں ایب ہے کہ کمال ہے ایب ہے کہتے وہ ان پڑھ نہ لکھ پاتا ہے نہ پڑھ پاتا دوسروں کے حق میں امی ہونا ان پڑھ ہونا نقص ہے عیب ہے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انپڑھ ہونا امی ہونا اینے کمال ہے بلکہ امی ہونا قرآن کے منزل اللہ ہونے کی دلیل قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کی دلیل اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یہ امیت ارشاد فرمایا گیا وہ تتلو ان قبل کتابی بل مبتل آپ نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ کو کتاب پڑھنا نہیں آتا ولا خت ہو بھی آپ اپنے دائنے آ سے لکھ بھی نہیں پاتے تو نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھ لے نہ تو آپ کو لکھنا آتا ہے اگر پڑھنا آتا ہوتا لکھنا آتا ہوتا ادل مبتلون تب باطل پرستوں کو شبھا ہوتا کہ یہ پڑھا لکھا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کے ذہن کی اپج ہو اور یہ اللہ کی طرف اس بات کو منسوخ کر رہا ہے لیکن آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جو آدمی پڑھا لکھا نہ ہو اتنے اعلی درجے کا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا تو آپ کا امی ہونا آپ کے نبی ہونے کی اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی ایک روشن دلیل پہلے کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا تسلیم نہیں تھا پہلے کتاب نہیں مانتے تھے یہ نبی امی ہے سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے تو ان کا معلم کون تھا یا تو آپ کا معلم کوئی مشرق تھا کوئی کافر تھا تو اگر آپ کا معلم کوئی مشرق یا کافر تھا تو قرآن حکیم میں کفر کی تربیت کیوں ہے شرک کے ابتال کے دلائل کو موجود ہیں قرآن میں شرک کے اب پر دلائل کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کوئی مشرک اور کابر نہیں تھا چلو آپ کا معلم کوئی مشرک نہیں تھا کوئی یہودی تھا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا استاد یا آپ کا معلم کوئی یہودی ہوتا تو قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی اور حضرت مریم علیہ السلام کی برات کیوں ظاہر فرمائی جاتی یہودی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی علیہ السلام رزب باللہ ولد الزنہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کی فضیلت کو قرآن میں بیان کیا جانا اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کہا جانا وہ ام الصدیقہ ان کی برآ ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کوئی یہودی نہیں تھا اور اس کے علاوہ جگہ جگہ حکیم میں یہودی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں کے لیے قرآن کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے تھوڑے پیسوں کے لیے یہ تورات کے اندر تبدیلی اور ترمیم کر دیا کرتے تھے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیت فرمائی تو اگر آپ کا معلم کوئی یہودی تھا تو یہ ساری باتیں ان کے مخالفت میں وہاں کیوں موجود ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ کوئی مشرق آپ کا معلم نہیں تھا کوئی کافر معلم نہیں تھا یہودی معلم نہیں تھا کوئی عیسائی معلم ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی دے دی گئی لیکن قرآن حکیم میں وما ما قتل ماں سولب اللہ شب بھی علوم حکیم بولتا ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا عیسائی رفع مسیح کے قائل نہیں ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو سولی دے دی دیجیے قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے انہیں سولی نہیں دی گئی ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم نہ تو کوئی مشرق کافر تھا نہ تو کوئی یہودی تھا اور نہ تو کوئی عیسائی تھا یہ بات جب ثابت ہوئی تو روزے روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے کہ مکہ میں اگر تمہیں ایمان بچانا بھاری پڑ رہا ہے کہ تم اپنا ایمان نہیں بچا سکو گے یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ چلے جاؤ اس کے بعد انسانی ذہن میں دو طریقے کے خدشے پیدا ہوتے دو طریقے کے اندیشے کہ ایمان بچانے کے لیے اگر ہم اپنا شہر چھوڑ دے اپنا گاؤں چھوڑ دے مر گئے تو راستے میں کسی تکلیف سے مر گئے تو اللہ فرماتا ہے یہ خدشہ ذہن سے نکال دو کل نفس افسنزا الموت پہلے ایک آ قل یا عبادی اللہ آمنو یا عبادی اللہ آمن ان ناؤ واپ سے فیا اے میرے ایمان لانے والے بندو اگر کسی جگہ پر تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو تو ان آرویو سے میری زمین بہت وسیع ہے اس جگہ کو چھوڑ کر میری زمین میں کہیں اور جا کر بس جاؤ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ دوسری زمین میں جانے کی وجہ سے موت آ جائے گی تو کل نفس ضائع الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا اگلی آیت وہی ہے کل نفس ضائع الموت اسی شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے اسی خدشے کا جواب دیا جا رہا ہے اسی اندیشے کو توڑا جا رہا ہے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے دوسری جگہ جاؤ گے تب بھی موت تمہارا تیجا چھوڑنے والی نہیں ہے جہاں رہ رہے ہو وہاں بھی تو موت آنی ہے موت سے تو کسی کو رس گاری نہیں ہے موت تو ہر جگہ آنی ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے موت نہیں آئی اب ایمان بچانے کے لیے ہم اپنی جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں دوسری زمین میں جا رہے ہیں یہاں تو جمع جمایا ہے جمع جمایا روزگار ہے دکانیں ہیں روزی کے ذرائع ہیں اگر ہم وہ جگہ چھوڑ دیں پھر روزی کا معاملہ کوئی بھوک سے نہ مر جائیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس خدشے کا توڑ پیش کیا جا رہا ہے مان ب آئے تھے وہ تسکا اللہ ہوئی اور زک ہوئی کم کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی اللہ ان کو روزی دیتا ہے وہ تم کو بھی روزی دے گا پرندے اپنی روزی اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتے صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نگابی کا اورنگ آباد کا مشہور شاعر ہے سفید اورنگابی ایک بڑا پیارا شہر ہے کہتا ہے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلح کے اکبر سے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلا کے اکبر سے سفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے اللہ تبارک و تعالا کیڑے تک کو اس کی روزی اس کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے کوئی کیڑے تک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے بلکہ معمولی معمولی کیڑے کے اوپر اللہ سبارکو تالا کی نگاہ ہے اور اس تک اس کا رسک اللہ کے اکبر پہنچا دیا کرتا ہے تو تمہیں روزی کی چنتا کیوں ہے تمہیں روزی کے بارے میں اندیشہ کیوں ہے تم روزی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو اللہ کی کتنی مخلوقات ہے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے اگر کو وہ رزق مہیا کر سکتا ہے رزق دے سکتا ہے تو کیا تم کو بھوکا مار دے گا اللہ زک ہوا وہی اللہ ان کو بھی روزی دیتا تمہیں بھی روزی دے گا کتنی پیاری بات کہی گئی ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے دیمک وہ جو لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایک قسم کی دیمت ہوتی ہے جو ایک وقت میں بیس لاکھ انڈے دیتی ہے اللہ اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن انڈے کتنے دیتی ہے بیس لاکھ انڈے دیتی ہے اور اس کے یہ انڈے بہت سارے کیڑے مکوڑوں بہت سارے حشرات الارض کے لیے محبوب غذا مرغوب غذا کے حیثیت رکھتی ہے تقریباً پانچ چھ سو بچے بچ جاتے ہیں انہی سے نسل چلتی ہے دیکھیے بیس لاکھ انڈوں میں سے پانچ چھ سو بچتے ہیں بقیہ دوسرے حشرات الارض کی غذا کی طور پر استعمال کر لے جاتے ہیں یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک قسم کا الو ہوتا الو آؤل الو ہوتا ہے وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ایک خاص قسم کا ریڈیشن ایشا چھوڑتا ہے ایک خاص قسم کا ریڈیشن ایک خاص قسم کی اشا ایک خاص قسم کی روشنی اور شوائے چھوڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیتا ہے کہیں جاتا نہیں بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو اس کی جزا پوچھا دیتا ہے تو کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق کے اکبر سے سفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے تو روزی کا اندیشہ کس لیے اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں کہ اپنا رسک ساتھ لینے نہیں پھرتی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو روزی دیتا اسی طرح تمہیں بھی روزی دے گا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اس دنیا میں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی بچہ ہے کوئی بوڑھا ہے ذرا غور کرو کہ دنیا کی اسٹیج کی طرح نہیں ہے فلم کے ایک سکرین کی طرح تو نہیں ہے اس فلم میں اس اسٹیج کے اوپر اس ڈرامے کے اندر ایک شخص بادشاہ بن کر کے آتا ہے شاہی لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے شاہی تاج سر پر رکھے ہوئے ہوتا ہے شاہی احکام جاری کرتا ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اسی فلم کے ایکٹر کی طرح ہے اور دنیا کی سٹیج ہے اس پر جتنے لوگ ہیں اپنا اپنا کردار اپنا اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں اور اپنا اپنا پارٹ ادا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا لے جاتے ہیں کچھ نہیں کتنی پیاری بات کہی گئی ہے وما ولعب وإن الدار یہ دنیا کی زندگی محض لہو لائب ہے آخرت کی زندگی حقیقی زندگی باقی رہنے والی زندگی کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی دیکھو کسی کو ساٹھ سال کی عمر ملتی ہے کسی کو ستر سال کی عمر ملتی ہے اللہ کے بندو اس سال کی زندگی میں تم اچھے انسان کیوں نہیں بنتے اس ساٹھ ستر سال کی زندگی میں دنیا بھر کے خرافات کیوں پالتے ہو اچھے کام کرو زندگی بہت مختصر ہے اور زندگی کی حیثیت کیا ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا لاہو لائف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لاہو کسے کہتے ہیں اس کا تعلق دل سے تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جائے جیسے فلم کو کیا بولتے ہیں لوگ جو ہال میں لگتی ہے کھیل بولتے ہیں نا کھیل اب آدمی پیسہ دے کر کے ہال میں جاتا ہے ڈھائی تین گھنٹے دو گھنٹے دیکھتا ہے اس کے بعد نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے منہ پر پجا جوتے پڑے ہوئے ہوں جب تک اندر رہتا ہے تب تو خوش ہوتا رہتا ہے جیسے ہی فلم ختم ہوتی ہے ایک طریقے کی بیزاری کا ایک طریقے کی کمی کا نہ جانے کس طریقے ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی لاہو ہے لاہو کسے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آدمی دل لگا لے اور لائف کسے کہتے ہیں لائف کہتے کھیل کو بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کیسے مٹی جمع کر لیتے ہیں مٹی جمع کرنے کے بعد کوئی گھر بناتا ہے कोई छोटी सी गुड़िया बनाता है कोई गुड्डा बनाता है थोड़ी देर तक खेलते हैं खेलने के बाद सब कुछ वही छोड़ करके घर चले आते हैं उनको सवाए थकन के और कुछ नहीं मिलता ऐसे ही यहां कोई ताजमहल बना रहा है कोई लाल किला बना रहा है कोई बड़े बड़े रोड बना रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है सब खेल है सवाए थकन के आदमी को اس دنیا کی زندگی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے چار گز کے کفن کی اور کچھ ایسا نہیں لے جاتا کتنی عجیب و غریب بات ہے. یہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ تیرا ہے یہ میرا ہے زندگی بھر یہ کرتا رہتا ہے اور لے کے کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں چار گز کفن کے علاوہ کتنی تلخ حقیقت ہے یہ اللہ نے فرمایا کاش لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ببا دنیا محض لہو کھیل اور تماشا ہے حقیقی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی کاش یہ بات لوگ سمجھ لیتے جان لیتے روم شروع ہو اس کے بعد اس طرح ار گولی روم فی وهم من فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پانچ سو ستر عیسوی میں ہوئی ہے عیسوی سنہ کے اعتبار سے پانچ سو ستر عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور چھ سو دس عیسوی میں آپ کو نبی بنایا گیا ہے روم اور ایران میں دو سو जंग میں جنگ چھڑ جاتی ہے روم میں اور ایران میں عیسائیوں سے اور مجوسوں سے سلیبیوں سے اور آٹھ پرستوں سے آگ پوجنے والوں سے اور یہ جنگ دو سو چھ چھ سو, سو چار سے لے کر کے چھ سو چودہ تک جاری رہتی ہے تقریباً دس سال تک چھ سو چار سے لے کر کے چھے سو چودہ تک روم اور ایران کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے اور آخر میں خسرو پرویز جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا رومیوں کو شکست فاش دیتا ہے یہاں تک کہ بیت المقدس سے ان کی سلیم مقدس کو اٹھا کر کے ایران لے کر چلا جاتا ہے رومی بہت دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی کا علم مسلمانوں کو ہے اس وقت مکہ میں ہیں اور ظلم و جبر کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں چونکہ عیسائی آخرت کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اسی وجہ سے مسلمانوں کی تبی ہمدردی طبی طور پر ان کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی اور ایرانی چونکہ آگ پوجتے تھے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے لہذا طبی طور پر مشرقی مکہ کی ہمدردیاں آتش پرستوں کے ساتھ تھی اور جب آتش پرست رومیوں پر غالب آ گئے تو مشرقی مکہ نے کفار مکہ نے بہت خوشی منائی اور مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا کیا چھیڑنا شروع کر دیا دیکھا ہمارے بھائیوں نے آگ پوجنے والوں نے اللہ کے ماننے والے جیسے تم لوگ ہو ان کو کس بری طرح شکست دی سلیب چھین کر کے لے گئے ایسے ہی ہم تمہیں کاٹ ڈالیں گے ایسے ہی ہم تمہیں سفید ہستی سے نیا سناب کر دیں گے اس چھیڑ خانی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت قلبی رنج ہوا کرتا تھا اسی دور میں یہ سوریہ کریمہ نازل ہو رہی ہے کیا کہ اگرچہ رومی ہار گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب گالی جائیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ رومی بری طریقے سے شکست کھا چکے تھے چند سالوں کے اندر دوبارہ ان کا غالب آ جانا اس طریقے کی پیشین گوئی ناقابل یقین تھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا مسلمانوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی لیکن چونکہ یہ قرآن کی آیتیں تھیں ان کا تو سد دل سے اس کے اوپر ہی مان تھا حضرت ابو بکر صدیق روزی اللہ تعالیٰ جا کر کے اوبئی خلف سے یا ابو جہل سے کہا کہ بہت چھیڑتے تھے نا ہم لوگوں کو دیکھو قرآن کی آیتیں اتر گئی ہیں کہ رومی جلد ہی آتش پرستوں کو شکست دینے والے ہیں کہا کہ لگی شرط بولے لگی شرط کہا کہ کتنے کتنے کی بولے دت اونٹ کی اگر رومی جیت گئے تو تم دس اوٹ دو گے اور اگر آتش پرست جیت گئے تو ہم دس اوٹ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت صدیق کے شرط کے بارے میں علم ہوتا انہیں بلایا کہا کہ کتنے سال کی شرط تم نے کی ہے بولے اللہ کے رسول تین سال کی تاکہ نہیں قرآن میں فی بزمین ہے بز کا لفظ تین سے لے کر تھی دس تک کے عدد کے اوپر بولا جاتا ہے لہذا ایسا کرو کہ مدت بڑھا دو جیسا کہ قرآن میں بی کا لفظ تین سال سے لے کر کے تم نے تین سال کی شرط لگائی ہے نا لیکن بیٹھے کا جو لفظ ہے وہ تین سال سے لے کر کے دس سال تک پر بولا جاتا ہے لہذا تم سال بڑھا لو بولو تین سال کے اندر ہی نہیں بلکہ نو دس سال کے اندر رومی دوبارہ حملہ کریں گے اور اس بار وہ فتحیاب ہوں گے تو مدت کو بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد دس سے بڑھا کر کے سو کر لو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا ہی کیا آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کیا اس طریقے کی شرط لگانا جائز ہے جی نہیں حرام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جائز سے یہ شرط کیوں لگائی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شرط کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے اس طریقے کی شرط لگانا حرام ہے اس کا حکم بعد میں نازل ہوا یہ اس طریقے کے شرط کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ سچمچ نو سال سے پہلے ہی دوبارہ رومیوں میں اور فارسیوں میں جنگ ہوئی اور اس مرتبہ سچمچ رومی غالب با گئے اور حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ نے بن قلب یا ابو سے وہ سو اونٹ وصول کیے جانتے ہیں فتح کی خوشخبری کب سنائی گئی مسلمانوں کو کم ملی جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی بہت سارے کافر اور مشرق مارے گئے اور تقریباً ستر گرفتار ہوئے ادھر اللہ نے بدر میں ان کو فتح دی ادھر خبر آئی کہ رومی فارسیوں کو اوپر غالب با گئے اس طرح ایک فتح سے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی تھی دوسری فتح کی خوشخبری سن کر کے مسلمانوں کو ڈبل خوشی ملی یہاں ایک جغرافیائی نقطہ ذہن میں رکھیں اللہ نے فرمایا یہ جنگ کہاں ہوئی رومیوں کے درمیان و فارسیوں کے درمیان فی ادن ارضی زمین کے انتہائی پس حصے میں اور حقیقت یہ ہے رومیوں اور فارسیوں کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی تھی قرآن حکیم نے کہا زمین کے سب سے پست حصے میں حقیقت میں جغرافیہ دانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جہاں ہوئی ہے وہ دنیا کا سب سے نشے بھی حصہ ہے اور دنیا کا سب سے پست حصہ پست ترین حصہ ہے ایک ایک بات قرآن حکیم کی قدر نفی طلی ہے کہ کوئی کسی بات کے اوپر انگوشن نمائی نہیں کر سکتا اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وہ کثیر امین اناسی بلقا یورب بھی دنیا میں مست ہے تلزز میں ڈوبے ہوئے ہیں مستی خر مستی میں مبتلا ہے انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ نکیر امین اناسی بلقا یورب بھی کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہی ہے رب کی ملاقات کا انکار کا مطلب کیا ہے دوسرے عالم کے حقوق کے اوپر ایمان نہیں ہے آخرت کے اوپر انہیں ایکان اور ایسان اور ایمان نہیں ہے ان سے سوال ہے کہ بھائی تم دوسرے عالم کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے جبکہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ برے امال کرتے ہیں کچھ لوگ بھلے امال کرتے ہیں تو بھلے آمال کرنے والوں کو بھلا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں برے امال کرنے والوں کو برا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں بولے ہاں یہ تو ہے عقلی طور پر ایسا ہونا چاہیے عقل مانتی اب سوال یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھلے لوگ ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں اور برے لوگ دم دن دناتے بھی ہوتے برائی کرنے کے باوجود بھی اکلی کہتی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر بھلے کام کرتا رہا اسے اس کی بھلائی کا بدلا نہیں ملا ایسے ہی تڑپ تڑپ کر کے اس دنیا سے چلا گیا اکلی کہتی ہے کہ اس کی بلائیوں کا بدلا دینے کے لیے کوئی آلم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیے گئے ہر بھلے کام کی پوری پوری جگہ سے دی جائے اور یہ جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر دن دن آتے پھرتے ان کو سزا نہیں ملتی بعض شرف زبان وکیلوں کے ذریعے جرم ثابت بھی ہو جائے تو یہ چھوٹ جاتے عقل یہ کہتی ہے کہ ان برے لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھی ایک عالم ہونا چاہیے کہ ان کے برے عملوں کی پوری پوری سزا دی جائے عقل اس کو تسلیم کرتی ہے مانتی ہے اور عقل کہتی ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جانوروں کا کام کیا ہے بولے کھانا پینا اور पीना کے ساتھ ایش کرنا ऐश करना بولے بولے تمہارا کام کیا ہے وہ بولو اب جانوروں کا کام کھانا پینا ایش کرنا یہ تین چیز ہے اب بتاؤ تمہارا کام کیا ہے بولے کھانا پینا ایش کرنا بولے اس کا کام بھی تو وہی ہے کھانا پینا ایش کرنا مر جانا تمہارا کام کھانا پینا ایش کرنا مر جانا ذرا یہ بتاؤ تم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا بولے کوئی فرق نہیں رہا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بتاؤ ایک گدھے کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے بولے ہاں ایک گدھے سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں تو جب گدے سے زیادہ تمہارے اندر اللہ کی اطیات موجود اور صلاحیتیں موجود ہیں تو تم نے اور جانوروں کے درمیان خطے امتیاز کھچ گیا نا تم جانوروں کی طرح نہیں ہو اس لیے کہ جانوروں سے زیادہ صلاحیت تمہارے اندر ہیں لہذا تمہارا کام صرف کھانا پینا عیش کرنا نہیں ہے یہ تو کام جانوروں کا ہے اور جانوروں سے زیادہ اللہ نے عطیات تمہیں دے رکھی ہے اور جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں لہذا تم جانور نہیں ہو جانوروں سے زیادہ صلاحیت کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا کام صرف کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے بلکہ خاص مقصد کے تحت تمہیں بنایا گیا ہے پہلی دلیل ہے آخرت کے وجود کی اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کے لیے جوڑا بنایا ہے عورت کے لیے مرد مرد کے لیے عورت وہ نہ یہ ہماری نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی شوہر بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو دل کا سکون نفس کا سکون وغیرہ اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی یہ مودت کیا ہوتا ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب جوان رہتے ہیں نا میاں بیوی بی, تو ان کے درمیان جو تعلق رہتا ہے وہ ہے مودت اور جب دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد ایک دوسرے کی جو غمگساری کرتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق جو بڑھاپے میں رہتا ہے وہ ہے رحمت اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میاں بیوی جمان رہتے ہیں تب تک جو محبت رہتی ہے جو تعلق رہتا ہے اس کو کہتے ہیں موت اور جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو خاص تعلق رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رحمت ایک دوسرے کی غم گساری کرتے ہیں ایک دوسرے کے غموں کو بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں رحمت اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا فطرت اللہ اللہ, فطر اللہ تبدیل اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا فطرت تبدیل نہیں ہوتی فطرت تبدیل نہیں ہوتی بولے تو فطرت نہیں بدلتی کیا مطلب ہے اس کا فطرت نہیں بدلتی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر قبولیت حق کی استعداد دی ہے حق کو قبول کرنے کی استعداد ودیت فرمائی ہے یہ قبول حق کی استعداد موانے کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے مزاحمتوں کی وجہ سے دب تو جاتی ہے. ختم نہیں ہوتی فنا نہیں ہوتی اس کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا اور حضرت ہارون دونوں سے یہ کہا کہ تم فدا الا فراون دونوں فراؤن کے پاس جاؤ فرون کے پاس جاؤ کا لیے اس کے سامنے میری باتیں رکھو میرا پیغام رکھو لال لہو یا تزک کرو یخشا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے فرون جیسا شخص جو اپنے آپ کو ربکم بکمول کہتا تھا اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جا کر کے میرا پیغام پیش کرو کیوں اس لیے کہ ممانے کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے قبول حق کی جو استعداد ہے فطرت جس کو بولتے وہ دب تو گئی ہے فنا نہیں ہوئی ہے شاید وہ فطرت ابھر آئے اور وہ حق کو قبول کر لے لہذا لوگوں کے سامنے حق بات رکھتے رہیے مایوس مت ہوئیے ہو سکتا ہے کہ قبول حق کی استعداد جو دب گئی ہے ابھر آئے اور آدمی حق کو قبول کر لے قبول حق کی استعداد یہ فطرت ہے اس فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا ممانے کی وجہ سے یہ فطرت دب تو سکتی ہے فنا نہیں ہوتی وہی بات یہاں کہی گئی اس کے بعد یہ جو چاروں طرف خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی خشکی اور تری میں جو فسادات ہوتے ہیں جو خرابیاں پھیلتی ہیں جو گندگیاں وجود میں آتی ہیں وہ سب کی سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہیں انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو اس کی بدعملی کی سزا کے لیے عذاب آتا ہے مصیبت آتی ہے اور ایک تو اس کو آزمانے کے لیے آتی ہے ایک تو گناہ کی سزا کے لیے مصیبت آتی ہے اور ایک اس کی آزمائش کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبتیں یا تو ابتلا کے لیے آتی ہیں یا عذاب کے لیے آتی ہیں مصیبتیں انسان پر جو آتی ہیں آفتیں جو آتی ہیں ایک تو ہوتی ہے ابتلا اور ایک ہوتا ہے عذاب کیسے ہم سمجھیں کہ ایک آدمی کے اوپر مصیبت آئی ہے کہتے نہیں ہے کوئی آدمی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ارے کہتے بہت خراب آدمی تھا نا اسی وجہ سے یاد آپ اس آیا ارے بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو قرآن ایک اصول دے رہا ہے اس اصول پر اس معیار پر پرکھو کہ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت ابتلا ہے یا عذاب ہے اس کے کے بعد بعد کرو دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد وہ خاطر جمع ہے اس کا دل پر سکون ہے جزا فزا نہیں کر رہا ہے تو سمجھو یہ مصیبت جو اس کے اوپر آئی ہے یہ ابتلا ہے اور دیکھو کہ اس عذاب کی اس مصیبت کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے اس آفت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اس کا سکون چھن گیا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی دن میں باولا بنا پھرتا ہے پاگل بنا پھرتا ہے جگہ جگہ چنڈیاں چن رہا ہے جگہ پتا کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ مصیبت جو اس آدمی کو اوپر آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے دوسرا میں معیار اگر آدمی کو دیکھو کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اور اس کے اندر تنبو اور رجو اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے مصیبت آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے نمازوں میں کوتاحی کرتا تھا نمازوں کا پابند ہو گیا ہے. صدقات و خیرات میں ذرا بخیل تھا صدقات و خیرات زیادہ کرنے لگا تو اگر یہ دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد تنبو اور رجو اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس کے دل کے اندر اس کی زندگی کے اندر سمجھو یہ ابتلا ہے اور اگر دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد بھی آدمی کے اندر گناہ میں انہماک بڑھ گیا ہے مصیبت آنے کے بعد بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے گناہوں کے اندر انہماک بڑھ گیا ہے تو سمجھو کہ یہ مصیبت جو اس کے اوپر آئی ہے وہ اللہ کا آزاد ہے طرح پرکھو ایک نقطہ اور بتایا گیا کہ یہ جو مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں کہ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ انسان کے اوپر اپنے بندے کے اوپر مصیبتیں ڈالے یہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا یہ جو زیادہ بات آتے ہیں یہ در حقیقت انسان کے سدھارنے کے لیے آتے ہیں لوزی کہ ہم ان کے بعض عملوں کی جو سزا دیتے ہیں ان کے بھلے کے لیے یار تاکہ وہ لوٹ آئے کیا بات لوٹ آئیں یعنی یہ میرے بندے مجھے بھول کر کے آخرت کو فراموش کر کے گناہوں کے میدان میں تو بہت دور نکل گیا ہے اب تیرے اوپر میں مصیبتیں نازل کرتا ہوں ہاں اس مصیبت میں کم سے کم تو میری طرف پلٹا کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے مصیبتیں نازل کر کے اپنی طرف اللہ تباروں کو بندوں کی توجہ مفظول کرانا چاہتے میرے بندے اب بھی لوٹا اب بھی لوٹا کتنا ہی دور کیوں نہ گناہوں کے میدان میں نکل گیا ہو میرے بندے میری رحمت کا دروازہ میری مغفرت کا دروازہ تیرے ہمیشہ کھلا ہوا ہے آواز آواز آواز آ برابر آواز آتی رہتی ہے میرے بندے لوٹ آؤ میرے بندے لوٹ آؤ میرے بندے میری طرف لوٹ آؤ لال لوں تاکہ پر دے ریٹرن شاید وہ لوٹ آئیں کی مصیبتیں اور عذابات بھی انسان کے فائدے کے لیے ایک صاحب تو میرے دوستوں میں سے ہیں نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نوجوان ہیں اللہ تعالی نے بہت نوازا ہے کروڑوں پتی آدمی ہیں بیٹی مر گئی بڑی پیاری بچی تھی بیٹی مر گئی تب سے نمازوں کے پابند دینی کام میں بے درے خرچ کرنے والا لوگ دیکھتے تو حیرت زدہ رہ جاتے دیکھو بیٹی کا ہاتھ سے نکل جانا ایک بہت بڑی آفت تھی بہت بڑی مصیبت تھی لیکن اس مصیبت نے رجوع اللہ کی کیسیت پیدا کر دی وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹائے سبب بن گیا بیٹی کا ہاتھ سے چلے جانا اس کا مر جانا اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہونے کا تو کبھی کبھی مصیبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹانے کا سبب بن جاتی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا بعض لوگ لاہول حدیث خریدتے یہ لاہول حدیث کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ آئے کریمہ نظر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی مکے کا بہت بدماش آدمی تھا یہ اس نے کئی لونڈیاں پال رکھی تھی جو گانا بجانا بہت اچھا جانتی تھی وہ یہی دیکھتا رہتا تھا کہ کون آدمی محمد کی بات کو مان کر کے محمد کی طرف ہو, ہو رہا ہے اور شراب پلاتی گانے سناتی اور اسی طریقے سے اس لاہور کے اندر مصروف کر دیتی اور اس طرح برین کو واش کرنے کی کوشش کرتی اس کا کام تھا اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ چھری کو ہاتھ میں لے کر کے آپ کسی کے پیٹ میں بھونک دیجئے غلط ہے کہ نہیں گناہ ہے لیکن اسی چھری سے آپ سبزی وغیرہ کاٹیے پھل وغیرہ کاٹی تو اچھا کام تو چیز پینب سے ہی اچھی اور بری نہیں ہوتی چیز کا استعمال اسے اچھا اور برا بنا دیتا ہے یہ بات اور یہ اصول ہر چیز کے بارے میں پیش نظر رکھیں اس کے بعد حضرت لقمان کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہی بکالکمان لپ نہیں وہ اللہ تو شرک بلّا ان شرک اللہ ظلم سب سے پہلے اپنے بچے سے یہی بولتے کہ اے میرے بیٹے اللہ کا تیرے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے تو اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے دیکھیے اس کے بعد وہ وسوائن انسان یعنی ضمیر جو ہے وہ خطاب سے تکلم کی طرف پھر گئی ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی بیان کیا تو میں تیرا حق تیرے بیٹے کے اوپر کیا ہے تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بتایا نا تو وسائنسان اب میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بتاتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعال کی توحید کے بیان کے بعد فوراً خطاب کا رخ پھر گیا ہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یہ قاعدہ ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی قدر کرتے ہیں ان کے بیٹے بھی ان کے قدر کرتے ہیں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیٹا بڑی قدر کر رہا ہے باپ کی وہ ایک مطلب ہوتا ہے مفاد ہوتا ہے حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کبھی یہ دفان ہو یہاں سے کہ میں ہول سول دولت کے اوپر قابض ہو جاؤں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو دل سے ماں باپ کی عزت کی جائے دل سے ماں باپ سے محبت کی جائے تو پہلی نصیحت ہے متعلقہ بے عقائد عقائد سے متعلق دوسری نصیحت متعلقہ بمال کیا یا بنیا اے میرے بچے نماز کو قائم کر حدیث میں ہے کہ بچے دس سال کے ہو جائیں بلکہ سات سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے بولو اور دس سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو سات سال پر نماز کی تلقین کرو اور دس سال پر نماز نہ تو مارو ان کو یہاں نصیحت کر اے میرے بیٹے یعنی توحید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے یا وہ نہیں آخری اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر متعلقہ بمال دوسری نصیحت لقمان کی تیسری نصیحت متعلقہ باخلاق با کیا وامربل ماروفی ونہا انل منکر اے میرے بچے بھلائی کا حکم دے برائی سے رو یہ لکمانی نصیحت مطالعہ کا بخلا اس کے بعد مطالعہ کا باشرت نصیحت ولا تو خدا کلینا سے مرحا کہ دیکھ تو معاشرے میں رہ رہا ہے تو ملتے وقت اپنے گال کو مت اپنے گال کو مت پھلا اکڑ مت اور زمین میں اکڑ کر مت چل اسی طریقے سے وقس کی مشق کا من سوتک اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو اپنی آواز کو پست کرو کیا کر رہا ہے من اپنی آواز پست کر انکر ان السواتی لسوت الحمیر اس لیے کہ دنیا میں تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے انکر ان السواتی لسوت الحمیر ہمار مینس ڈنگ کی گدا اس کی جمع ہے حمیر سچ میں بہت بری آواز ہوتی ہے اچھی لگتی ہے حد سے نکل جاتی ہے آواز انترلو سوت المیر سب سے بری آواز گدو کی آواز اس کے بعد فرمایا گیا پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے چیزوں کا اللہ کسی مظہری میں لکھا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا موت کے فرشتے کو ہاں موت کا فرشتہ آ گیا بولے بھائی ابھی کیسے آ تم یہ تو بتاؤ کہ میری عمر کیا ہے ابھی لے جانا ہے کیا میری عمر کیا ہے میری موت کب آنے والی ہے تو ملک الموت پانچ انگلیاں دکھا کر چلے گئے پانچ انگلیاں دکھا کر چلے گئے اب محبدرین کو بلایا منجم